محمد ترتیب قرآن کریم اول <سؤال> ہے اسی کہ سبھا فاطر یاسین فائرش فائرش فائر کی تم ہے کہ صاف صاف زمر فنفع عز المسافر کی ذری میں اسی کہ ہوا میں سفرت اشرا کر باو بدر فرج با مشرکین کے لا سنور میں صلہ بدی کی دریہ صورتنا محمد قدجرات الجہاد کے او مناسب ظاہر چار قلب سابقوں صورتن کے خصوصن ہوا میں اس بات تم سن سبھی جا فرت اشکار اور محمد پدرام دا دا پان کی ترغیب پی ترقی بین الجہاد سورت کی ذکر کر سم کیا سورتھی سورت کے ذکر بالیا تبدی گرا کا جہاز مال کو تبدیل جہاز مال کو جہاز درد مرکزی مز مو ترکیب سر تیب نہان ست حاصل اول اول اول احساس ادو کا بشارتم خر امر جسمار بہار بشارت من تفریحی بشارت او نہ بشارت مین اور قرآن کے ذکر کی, کی او او تبیب سم بنا کن اوسار نہب نتفارہاد بھی بشارتر تفریح اور پاخیر ہے بیاند ممتاز خصوصی تبیبر خصوصی تبیر بیانہ اربا بیاں ممتاز محض بیاں محض نبی علیہ الصلوۃ والسلام و بحین ذل ذقران کی بیان تہ محضت نبی علیہ الصلوۃ والسلام و بحین ذل ذقران کی یہ وجہات ممتاز بننے والے محمد بانی الیذین کفروا وسدوا سبیل اللہ وتقابل ہاں قصاج کو نے کہہ دیا وسدوا سبیل او سیدین ضالین عز اللہ ما لهم بالبازیل اللہ فقام ادری وسبان تحاد من والذین امنوا من الصالحات قصاج کے کر کے اللہ کو ظن سے عمل کے نے امر گن حالت نسرت کی وس نہ اللہ پاک حالت دِی پرت سب دنیا کی دا نشری مرتب من او حاصل داری کافر عمل, کافر عمل, کافر عمل برباد نا. نا او گن لازم د عمل برباد منظور حاصل عمل برباد ازل امل برباد او گن لازم لازم او مپ او مقبول اسم اشارا دس لال او مندر اسلحا مند موس دام کا مند موسم دام دام دافیر بزار جہار کا تفریح جہار جھارکھنڈ کام بربادی جھارکھنڈ کامل برباد عمل برباد رامل مقبول بے زار رقی اللہ نے رکھا نہ غلط جیویشی نے برباد دے سب سے برباد نے غلط جیو فضر بھر رکھا فضری بزر بھر رکھا وہی رد سب نے تنو نے جدا کی فضر بھر رکھا فضری بزر بھر رکھا وہی دفعہ سردی پوری چاند تہذا سن تمہ چاسینساکل یا بتاس وی امیر ہر تھی خبر نظر کچھ متنی مستحت کو گنی میری جہاد کم اتو پورے کپار تسلیم سی اوزار کار اوزارہ تسلیم شي وسلو کر دے او ریم ہتر ہر ماؤ سہ راو جگار سرو ند کردور جدا کی ہتھا در ماؤ سہارا چی دے کار سرک کا اشرا کیا اشرا کہ اسلام راوڑی اسلام خبل کی کپار کی دا کار جہارا پیو کے ٹول بشا ٹول دیا مستمت دے لام امتحان دے کمتان جانت جانت ودی نو کافی رم قطر سے بربادی ہماری مقبول <سؤال> سیاح دار سیاح دے ماری سیاح دیم سہ سیرلہ متارک مانا سیاح ابر سل مارا دو سور جنا سور متارک منگل سیا دست سیاح دِیم سہ سرو ارل جل ابر سلتا دیو مانا سیاح دفیق تو اللہ جواب صحیح بردف کی قبر کے بل <سؤال> تو مانا دار پسند سیاح دِی توفیق تو اللہ دہ صحیح جواب کہ ایرزا وام اللہ خالت دلی پڑھا خبر دو سماپور دنیا کے خبر سماہم نہ راجبی وی کی دیا غفلت حدیث سے کم متاثر مخاہبیں سے کشی ہوئی و ان سرم الجنہ داخل بک الادی جنۃ تعرف حالہم یومنا بین حالہم او جنا دیت کو درند کوس من کہ اس ما بنگر كماز صحیح حدیث کی راوی بخاری کے کلام نا دی بھی فل بارے مسلمانوں سے شیبی والوں اپ راج ایک میں شار حا کی پاک بالکل بات نہ بنگڑے ہر را بہ بہنت ارف لہم تیار چند پی تیر ارپا عرف ار عرفها لهم. رب العالمين <سؤال> طيب آرام جو حوش بیکے نپارہ دی اے ایمان والاں انسان صلی اللہ علیہ وسلم ترتی وجه نا فرزان تے متصسب کو قتاصین ان دا یہ دلالدین دا دین کئی دو کفر ذات کئی دو کفر ناسرت کئی ایمان والا کا نزدیک دل اللہ دل اللہ او کدی دین دل اللہ دا عام دل اللہ استاد سمجھا کہ وہ سب بت اقدامکم مزوت کے ساتھ کلمہ مقارب ن کاف کے ون نے کفرو فتا سلہم اللہ تک تھا ہاں دی وذ اللہ معلوم چمال برباد تے فلا صرف کے حالات دے ہاں برباد جامات دینو جو کفر دے نزارے کار بربادی رہا دگانت دگا نے کنچ جنگ به ابو سکر نہ او جن تو قرارش ولال حال بكم محمد بن بن تم کوي بهم الحال بكم بقر بقرسان आवाज تم کوي بهم الحال بكم امر امر شامل تم کوي به ابو سکر بار بیگدا چھا ٹول قتل چھ جواب مرد ٹھیک نشو کوئی تو خدای دشمنا دار ٹول جتے علی دار ٹول جندستان پر ولای جماعت سے جتا بذیر اور ساگر دی به نبی روس جب کیلا جنا اللہ مولا رک اللہ مونا مولا ولا مولا رکن مولاس مو روزین دانا سات سو دیت کو ان کے دیوان والا کافی جی داغی سوکیم دادی او نور سرپکان کام دے د لا داخری پر دنیا بدر ونی دا گنا بند سن بندا تو قرآن دے رہے نہ فران کی فکران کی سرستی تو سورت الگ نہاری کی بلدی خوانی سورترے خوانین دے. تو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 نہ اوچے چلا روٹی دا ایمات جو سیمورال نال سب بڑا سجی کنا بے زیادہ برفاں سڑو تے ما چہن شم تے میں چنا مرال نال سب جیڑا گمانی تے پشال میں استافت توبانی ما چے بروٹے ونو کھینو کذر ہا وے تنا بے زیادہ تو سراضا عدالت نی ولان شول تیار شیوگن جدید کرشو پرا شروع کر واؤ سڑ پاگ نہ کبھی متوپر جی بنا منفری مار سطر کے ڈانگرا پرا ٹور سورتن سی رنگرٹوکھناٹو پوناٹو دخر نرس ری مسے ٹھیک ڈھے کرونا چاگڑ مضبوط کے ایمنی کثیر ذکر کئی چکر جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی او اور داگو پکھل مار دا کڑی مار جاریوں نوں سنا والله انک لا حب بلا اللہ الا اللہ یا محبوب کرے پکھل دا نا کہ اللہ تا دیو جنن لا تا کہ پھل پھور جوڑے اور اے والله انک لا حب بلا اللہ الا اللہ سماتم دیر محبوب کرے اللہ تبارک و تعالم قد مشرکین جنو استر دوستاں و سلام اللہ ذات راو نے پال تو سنید بنو سرا سلام کا یہ من کرے دنیا شدت دکھ من قریۃ کتی آ کرنے کا دیر کالا چا ڈے سب مضبوط ہوں ذالک اللہ نے کہ جس آن چتیس نو زاگی سکیم دادی داون سباق وہمن کانادا بہنتی میرے ربی تقابل ارتو ثابت و ذلیل بار فل مکملنا پرشاد ا جان چہ چرتنا کار مار ور تاباہم و تعبدہ کے نفرخا شاہ متکان صادادی صفات دار ہے یہ انہار مم ما انفاقی ودید نو بنا نیوان غیر اسن اور انہاروں دن پس مریدید شودونا لم تغیر تعمو ہوئی دنیا شودو کی تغیر آزی چھو وقتی جیر چی لم تغیر تعمو ہو چی تغیر نظر آغر داگے بخن کے منہاروں من خمرن نورشن وریدید شن شرابن اللہ ذاترل شاربین مزورکون کی, کی سکنکتا سر رب پس وریدید اگبیدنا مصففا رکی رکی دا, دا, دا, دا, دا, دا جن کمن تقابل پھساندا چا کہ ی ہمیشہ کو جانو کہ اس ب گرمی فبطم احمدو نے گرمی چلخطم کلمی بخی ٹوٹے ٹوٹے وجو صدیق اخراغری ٹوٹے ٹوٹکے وجے و من ہم مجا رجر منافقین باذین اسوری چوگ نتا تا خرجم اندک کنجوز استاد خان نوائی دل اسین و ترائمہ اقسا چا کہ خیر مر کرے ما با قالا نفاق المقصود دا کہ سیدہم یا خیر سو تخبنا کلا ما ظا قال فرض منافق خدا چھ پارا بھی طرف تو گورنم کردے سر بار بار نہیں پناہ مشاور ادارہ رحمتہ اللہ علیہ جدا نے حد تحدید خوف دے حوجاتہ مجلس علم کی لازی وبدی بے ذکر ناصی بغضت ناصی نے زقدیں غفلت مجلس میں کی, کی منافق منافق دا چھ غفلت مجلس علم کی زادے خوی دی منافقہ خصت مراافت جدید سڑی سوے مازا کھارن با سوین دی سڑی نظر تم اللہ علی قربیں دا کسے مور کہ جو کوئی کاجا تو ان کے ساتھ اعتداد زادہم اگسان جب سملا بند رچے زیاد بھی اللہ ترفع تقوی اجر تقواهم یوم الادار والجدید اللہ اجر التقوا دین عطاهم تقوا توفیق توفاق بانزلون للسائن ذنکی مگر قیامت چراج پر سنا تھا بقدا شاطائے علامات تمام حتى کہ نبی اسرا سلام ہو انا خبر نامن کی جس کا حما بخاری کے قبل خبل الامل کا عمل نمک کے جائز بجے بنائے باغی العلم عمل العمل فعلم الحم لا الامل الا اللہ بیان دنیا کے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ترغیب خبر کی ترغیب القار تفریح کے نظر جہاز متن کرے چراغ شیو سورت مضبوط جہاز کی نشہان ضرور سورتوں کرے چراغیت مضبوط مصرحی دی جہاد کی وزکر فیلکتار اوزکر شفائے کی مصرح دی جہاد ہینی مطفی آقا سان چدائی فضن کے مرض دا مرافقت مرض دا داوت دیل اسلام سا مرض دا جہل ینظرون علیکہ نظر المرشیو ذن قدر پیشدر شبی غرد مانے ینظرون علیکہ پوری بتاتا پرشاند نظر دا چانچ بیشدر غلی فاق مانے دو جید مرنہ فاولا لہم نزاس بغرد صدا سے حلت لیکم دے فاولا لہم لائق ان يا فؤاد لو لو ملائكه ديرا فالمتو منه لا المتو بتعاكم ولي فدي بالسن كن راضي الذين بستندوا سن شيء ان متو بتعاكم وكول ما روف خبر ظفر تام حضور بي المتو بتعاكم وقل ما روف مطلب دينا بالشينه مگر تميداري الحكم ده الله و انام تابعش شاید فاذا اعظم الامر كرج محكمش امر الجهاد فدوس كلها كده گنے میں اللہ منانو تحریب کی اور تم ان تم قریبی تاسو حلف مارا قریبی تاسو ان تبلے تم سے تمہارے حالت سلمان تم سے دو سوچ تو جو ہمارا وابشوی دی دی محلتین دا یا یا کر خبر ٹول ہر خبر کی مانی دی مرتدی قانون اللہ <سؤال> کی کافی پتا خبر و پٹرلہ ندی دارکم دکار اللہ <سؤال> برباد منافق عمل برباد بربادی ہم ہا زبن الذین یفکرون بیمرضن اذنا قال <سؤال> کیا کا سال بھر کے خیال جات اسان جزیبن کے مرض منافقت او مرض محبت کے کفار سرا ان لا یخرج اللغانهم کی ظاہر بن کہ اللہ فقط ذی کنی ونونشارنا رینا قوم کمگی را دو کو مکتاتا ذی زع من تا ذی منافقین رخذا دو حکمتنا خلافنا بن عرفتہم سیما و بھیجو ذی منافقین فکن کن شان خبر جگہ خبر کی ست نہیں میں خبریں رسول <taws> <repeating> <تصفح> خلاب گرنے کی ہم نے پڑھنا واضح شدید تو سنن او دین نہیں ذر الناشیا الکذا درس اور رات کے زبیر نے ایک بار پڑھی خلافانے صحبہ عالم اور برباد بشہامات بے ترغیب الہات اللہ الرسول یا ای الذين امنوا تات اللہ ورسولنا تابع ذلك الحكم ضال ابدار شید کافر حکم تابع دار شید تابع ذلك الحكم ضال اللہ تبذ اور تابع ذلك تنقر پیغام اور لا تبتوا مالکم بالخلاف بن دے کو حالان کی دیلی کافر کی کی دا کفر جہاد دا دا کافر دی عمل برباد, برباد نے وی دا فلا دی کافر کی برباد دے چے د سر د ج تا سر د ن سرت د الل عليه د کاف سن د درےمان تممل آادنا بال اجرو سواب تاچتے پ بعد جو سر سا ظمر اجر سواب سااد کافر ظمر اجر د بر کاذااب دی والله حما کوم ڈچ وواے د ممن آے جوہ وال اللہہما کوم خج من م من شي د الله والله هم ما کوم خچ الله د منان ذکی ماار کے نشتهے واللهہما کوم سراف س ف ماونتبان۔ وی ت لکو معمال کوم ین قب ک بقبنی کا لپ اجر ظ کوم اجرمتنو ک ستا سنا اجرظرو ساسووم تضید مینت دنیا تر تحظ د منافتت ووج اثر کے حبت دنیا دی نن سار خنجران سپلی ونی کړي دی دو اسلام پری د تحادان د مشکر دي ان مل حی دنیا لم ولاقن جن دنیا ان نوار فار ح دی اشار سواز لاب نه او سواز اِنَّا دا دی وقت دی دی وقت دی دی لکر شمانو تماشی دی لکر و چندورت کو لاسو بال <سؤال> اگو کی تاسو سور دے کی خبردار ارتبا تماسبہ کثرہ سابقہ سورت کی ترغیب الجہاد محمد کے بشارت الفا حاصل ربط. ان کا تل تم بھی ان کا تل تم بھی حاصل تمہیں فتحن حاصل دے مرتبات تنگی جی سابقہ سورت کی سابقہ سورت کی, جی کی ترغیبات مسلطر جہاد کی فعالم انه لا اللہ جی کی مرکزی مسلح, جی مسلح توحید دا بکرتم وسیلہ وہ سب کرتم وسیلہ محمد کی مرکزی مسلط تفریح فالم ان کی وہ تو سب بکرتم وسیلا و تو سب بکرتم وسیلا حا دسرت نسرت اللہ بان دند کی بیاں نسرت فتح بیاں ان فتحنا لك فتح سورت سورتیں اول احساس نہ ذکر دو دو اول سو نمبر آت دو کی ذکر کی بشارت بالفتح. بشارت بال فتح بشارت فرحت السلام اور صحابو فواقی کی او او ترجیبین ترغیب ارل مجاہدین مارے ترغیب الجہاد او سا ممینان او ساپت منا ترغیب الجہاد ترکیب الجہاد شبھی نقد اللہ خلندہ او بیان دشان صحابہ اور ذاری ترقی بلا اور بیان دشان صحابہ سرس اس بات در سعادت نبی علیہ السلام ولذیس رسول بالخدا ودین الحق لذو علی دین شان صحابہ ذکر کریں ولذین موحدن کفار الرحماء و بینہم سلام رکعن سجدا اختتام قدرت بال بشارت و اللہ الذين امنوا و الصالحات منهم لهم وجنازیمہ زبدت السورت سورت کی بشارت اولا او آخراً بشارت اول او او ترجیبات ممتا ان با مائ بنونا واقع <تصفح> نہ ممتاز نہ خصوسیم ممتاز ف فارب و کفار و هم هم من اللہ مثال صاحب کتابوں کی صحابوں منافی تینوں بانے مانے جوڑے کے لگا چون جسرت کے کی ذکر کیں بانے مانے جوڑے کے جیسے اد ذات ذات ذات ذات اوپر اپنے گنڈ میں کول چیزیں بولے کمک خلر دشمن کرتا بخلا وردی ذکر دین مکے واقعد بدر شوا فائر کے مشرکین حلام شیو یہ دشمن کرتا بخلا وردی دین بولے کمک خلر سے پر اپنے گنڈ میں قول بانو مانو بانے جان تو غزوہ ان ادا غزوہ حدیبیہ نبی الرسول پر نزول سوا کا سال کل چاہیے بند کراشی حاصد نمائندگی شروعین تعقبل دنا بي الرسول سلام مسهل الامر لا, لا شروع شروع من تفور و عليه الصلاه و الامر السانقي اغراقا خبرت له وشدي و قاعده الختم لقاتنا اعطنا امره جاهزا عنا اعزام الرسول الله دعوا على طرف الرسول على طرف النبي للسلامنا سهل قائبان سهل ناموا و استراحوا ثم قام محمد ہارے لری کو بھی ہوری کو سنا در رسول اللہ کے ہارے لری کو ویورک محمد بن عبداللہ او دا, دا دیو چہ ہارا خبرے بے منلہ جنبی رسال میں دیو چھ کلا او کس ملہ اساں جن بوار کورے زمانہ ہا سچ چھ فاری کی تعظیم دو بیت اللہ کی ہرم مقدس میں من پدا وق کی داہ گزی نا اغم راگے نا جن دو غرز اللہ نہ او پترو کی طرح اسلام راہنے پھلنے بمسلمانان و جماعتنا سہیل ابن عامر نے چلاون ناددے مطالبہ کم یہ اٹکےنکم سلہنا کنا جزوب دانی لکل چھ نبی نے سے مخرا سرحت اما کنے ندا اگے کنیو نکم ولما دراک نا ونی درکم تا نا, نا, نا آغا آغا تا کہ نبی نے سماہا گا غت و سفار عمر عنہ اصحاب پدی واندر کھپش ہتا کہ عمر عمرہ دا... دا جی من جمهور جنات تبذوا غيدا يندا ساذا دادونا ذلت سے لوگ فرمائے نعت دادونا ذلت سلم کو کو جي بتي خبر كريم من رسول الله ان اللہ بحكم قوم ذ اللہ حاصل نور آرب تاج سمر گیری گی مہارت دو قریش مسلمان بنو بکر دو قریش سما دکر بنو خدا دو نبیران سماہد دو کال بات بنو بکر سڑے قتل کر دو بنو خدان حرم کی جسا قبرشما کی کی بنو خدا جہان کسی جوڑ کر ظلم بکر فہرم کی فدی بانی اور قریش معاونات ناف گٹول ذکر تو طلب دا معاونت نبی علیہ السلام نا, قسم سلام نا فشفاقتنا فشفاقتنا فشفاقتن قال کی قصیدہ قویرا شان نبی علیہ السلام قسم کھلے جزبہ امداد کوم ازوب داخلم دے وچ نبی رسولت والسلام لزر فوج تیار کرو لزر فوج پے تو قال کہ نون قسم رج مشو پ شبا پرتنا پرتنا پر شگم کال والی فنزل فنزل سو او بے چم کما فل حق کو ما سورت ناشوان مراد, مراد نالا پتادرکلم فتح, فتح واضح او زیر سر بیت زک فتح ویلا چدا سبب د ټول فتوح دي د فتح خیبر پرسه متصل بقال کوش د فتح لمکه د فتح د حواذن ټول فرض سبب د وږر دین د فتح وینا و ته انا نما کومه بینه د مازی په کمنه کا د فتح چا واکار سړی بینه د سبب د فاز نور فتوح دي سوچ تمرات ماضی تعبیر کو دے فتح بدر کو بدر اللہ تعالیٰ سکندر مرکی اور بکری چڑھ رہی ہے فقروں کی سمنا دے مناسبت ذکر اول آیات کی فتح دا دی دی آیات کی فتح ذکر کا بخاری کے موجود کے نبید بشرکین بسم اللہ کی ان کاروں کو آگے تسلیم کر دا. رسول اللہ کے اناروں کو داول تنوری کرکی دا سبر السلام تیزی کرکی اللہ تا خلاف جا سنی امر کے خلاف ہے اطلاع الزامات الزامات الزامات تو الزاماتینج الزامات دنیا کی احلانترت مضبوط کی کی کیجا اللہ, اللہ قدر چنورے یزلزعو ایمان ما ایمانہم زیاد کی دی نہ ابا صا ایمان زیاد کی دی زلزع اصل ایمان نہ ائے کہتے ہیں مفسی کی صدا زیاد کی جی اصل ایمان قوت ایمان صد ایمان صلی اللہ وسلم قلنا او ذا قادر جل اللہ فدی مانی زمین کی ادخال الہی وللجنود السماوات اللہ نے فرمایا اسانوں میں کی جی وقال اللہ دی من حق ما لا فہی بہا مخلوقات بہ حرکت و ذات دیون سے یا لیدخل المؤمنین والمؤمنعات دقل صبر نتیجا فواقیل خضیبی کی دو منعان فارد مرتجد آسا جداخل کم منعان سنی منعان خد جنت نسا کہ بھائیغی دراند داغین والیہمشب دفاع کی دنی منتجر صبر صاحب وواقیل خضیبی کی وکفر عنہم سیئیاتیہمان نکاللک اللہ فرحیم منعانا اغاغ کا گناہنا وکان ذارکہ دوکہ دا ہند اللہ ازالک انگا بافرت دو گناہنو تکفیر دو منافقینجا منافقین شریقان سڑو مشری قان خکم دی سبب سب کر دے د جہانم اللہ <سؤال> اللہ قادیمہ حکیمہ حکمت والا اس بات پر تم کی شادی مہاراج کے بطلاری والا <سؤال> سنا کا شاید اللہ جرو فروح و ان و و و و فا اکبر اللہ تھالا سارا وازی گرم دا تو الله. آ کہ سانچ بیات کے ساتھ سے سا اجمالی ازارہ اگ بیا سورہ ذات کہ نبی علیہ السلام کو اخی نے فضبی کی عثمان رضی اللہ عنہ لے گئے جو خبر ورسی قریش تو چزراگل امتفاظ جنگری نے تو فارض جائیں ما تدری ورسی اجازت ہو کہ عمر حکم بے وضو عثمان رو تو دین فارلان اگے اخائشت کو دو بیل مر گئے نے فرید تک کہے کہ جس کا نفاق قتل کر دہجن ب س ب سلو کو سو بیاچ من کو بدلااخھلو اگر کا کا خبر جنوہ۔ ہ فرسرے ببیتور سے د اندیہ یوونے کا آکسان کے تا جہاد جہادو یو ہی دو نک بل جہات آہ کسان چ بیاو ہ کے ساسرے جہات اینت دی پہر کا چاہت کے الل سرہ الل فقع ہ دل نہ ادال اللہ مالووکیشانی دفا سرہ سےےکومن نقصہ چاہں چمات سےہ درہ کا انمان کو سوان سے ماماتےثر جہ فضانیں۔ امن او فا دل چاچونا شا نہ کلمون د ار ز منا او ه منه نا ماضمون ماافیت و غواړه د فاار منا و دا منه ان په جوبانجن سرې پل کمن کلل ور پ ی ببل کولکوم میلا شي قل مافیو غاړه م م ک خلے ک منه فقط معی ف به صی باه سووک د مریک د ساسو درلاو مریک د د فه ساسو ه دشي اللہ بتاسمان خیر اللہ فلاسیہ اللہ خبردار نے شغلت نام وار بار بل زنان تم کراپی گھنٹ بارہ می کور چید تم کل خرد دشمن کو واپس کی منہ خود کو اي ہ ظارري کف و ب ماہ خذ ڪريو ہ ش دااس طان ت خذ ڪے ساس بذورکی نظررن تمم زن ص گمانہ کول تا سوے منہ فکرو نا ار گمانو ناقومم تمم کا منبورا تا سوہ کوم تمام شوي مر بورا حڪاسي وقومم حالي ما بالله اور سوور و چ مالوي فناو کہ مر الل ک ري آثر جاہ نفرے ش تو سر خاص خبر اللہ د بک چې کوم کا سان دکته بی مناف به ف اخلی بان نمبر للی کوئ زنه چې و به مخلله فونان عضوت خذبه پ چې شوي د بی حظیم کله چې تاسو اعل م ما اعل مغان خبر پر چې ی تاسوونا د خبربرتهلیته خو چې اخلی تا ساغی د ضرور را اوغی بش لئی د کا سان کارئ پریک د مه نت کوم چې منږ سا شو یريددو ن ی الله را کوی دا مناف چې بکی ق درله۔ اکلام دا اللہ <سؤال> چکم پواہے خفیصہ شہو نبیر صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم تھا جدیدنا اللہ علیہ وسلم صرف آبا سکتا ہے ہے صرف آبا سکتا ہے نبیر کی شرگ یہ کلام اللہ اللہ انتا تبیعونا اوہا حت کرو تاس من صنوبر عزیف من یہ تاس داریں <متحدث> گے انتوما شیطا س داریں گے کدارکم یہاں تاس داریں گے فاتح اللہ من قبلو اللہ مقی ویردین کم دیکھیں وہ وہ وحی خفیفت لکیمانی محروم اداس سنگ چی تندہ قرآن وحی من جانب اللہ داریں گے حدیث وحیم من جانب اللہ اللہ من قبل اللہ مقی ویردین فسیقو رونا بلتاہ سزورنا وائی بدا منافقین بگی کنکوی تاس ملکان اللہ کلی لا ان کنافین دنیا بانے نور پین کت پر تک بل قانون اللہ کلی لابل مخلفین المخلفین دی جہاد, جہاد شوقی دی او من او دی, دی کے جنگ جہاز جی جہازی جی تسلیم سی اسلام کی دیو دیو دیو اللہ جن حسنا او کا مست راوت انل جہاد دے سن مہاراجنا فکٹ بالت سن سیا کر بار فکٹ بان گنا جات اور لقد رضی اللہ عنہ الممینین عذب آئے ونکا یقنا اللہ کو اشارہ مازی داخل کو اور مفید دفاع دمانہ دا قسم ونطاقید یقنا اللہ رضی لے نا انران اپنیک عثمان دنہ داخل دے اگر جملی دے دینے دے چالات رضی لعلان دے دیکھنے دے بہم اگر تخل بیدتی ہوئی لیتین اخدار رضی کی تو بیدتی خود اخدار دشمن دے نتاچہ کم ذانت متبعان سرف ہی اندار کمتابی داری سرف کوئی چانچ اللہ <سؤال> تین رہتی ہوئی اثمان ہو تو رہتی ہوئی ربی رہتی اوزان دشمن اللہ دشمن قران مقابلہ کا کہ اوزان تو وہی بس پرانس لیا تو کم دیکھے کی ذات ہوئی کم اتبا اللہ اور کرنا مما کلو بہن پوڑ لا پاک خدوس بان چی بنی خلوص سے جہاں پارے ممافی کلو بہن پوڑ لا پاک خلوس بانچ ندی کے رات ت سرلیله پونو زی بانی و ساب همفت ہنکاریی باارت پہ خبربر او صابو پ ہنکاریی باور پته پ زی چې د خبربر او مغانان مقصیت ور ی تقنیتون ډر چګنام د خبر بر وته خی خو ک پ خ وکانلنا زی زن حکقیمل لا ضررو و زیاتے قادر د فضی ور کوورو دقینیمت اوفضفت حان حقیم زیاتےفضض کې حکمت توا کوملله او مغاې مقصیت لا و پ سا س لګنی متونو ډیرو جی داکن م د خبربر دی تا تنہا نیا نائی دکھی مستا جاب خلتا زغی ذر رفع جن لكم هاذین تنظر ذل کتاب صداغن این تو خیر وکف یدن ناس انکم بند کل اسن زخر قرانکم ذ ساس سنا والے تکون عزن وکل ذا تک د ج شفرت تفاو میاننو ید کوم سرته مستک مکل تااس پلاو حیماني خرا نور کنامدي چاغه حواازین د غ حوازنین ل کائ ح ه شي په سبت ملکینا براتناغاا اګ د ق حوازنین اوقرران نورپګ متېدي نام تغیررو اډ ح چې سااس وس نسیگیي فاغمانيقدهترله بعد اله ا حک د فغمانې پیسبال ایر مدقدر سره. جنکڑ جنکڑ لو اخبار اے ہمارے مندرے ذی کو ناخنا محمد کون کی ذمہ داری سنت اللہ ذات لكم قرذ اللہ لا ناغۃ لکاش تی شے نہ خیر دام بیو کو مولت کی ولید سنت تبدیم من متابت رکھے اللہ تویر و تبدیل اللہ قدرت علی ظغم محسن ذات کفید یهم عنکم ایدکمانو بتمک دعوا کے شرک اتیا کفار ذکرنا صافی ہم راہ رضوا کلا چرا کچھ بدیمانی اور قدر کی نبی علیہ السلام نبی خبران کا خبردار <سؤال> حکمت قربانو بند قربانو روشی محل محل, محل دو قربانی تال دی تر کل کے تال حکمت کے تال کی ہوگ سیم کم ہوا خبگان بغیر او دا بل اللہ کی دی قتل کری سڑی رحمت لو جدا دا بم روپن کی غیرترتمان غیرت جہریت اشارہ کا انکار تو بسم اللہ نا، انکار تو رسول اللہ نا, نا ادار کی بندش نا اللہ کرچ مقرر کرفی مقرر کی بلاتی دا غیرت کیا غیرت دا زمانت بسم اللہ کی چھ چھٹ رسول اللہ کی چھ لانگے مسلمانا بندش کا حرم نہ فانذر اللہ سے کی رسول ہی وصبر نہ کاروا گے نبی علیہ السلام اللہ اور صبر ورکو استقامت عمر کے اللہ تسبیح کے عمر با نے ایمان والا و با نے اعظم کلمہ التقوا رجح اسی کلمہ التقوا کلمہ التقوا امر کلمہ توحید لا اله الا اللہ وان لهم غل کلمہ لازمہ فدیوان کلمہ التقوا کلمہ توحید و کان حق بها ناयक او احذر ذی کرمی نے وقال <سؤال> الله بكل شنان ماذ اللہ بارشمان ہویا دا بیت ترغیب علم سات مجاہدین لقد سرق الله ظفر شب شبذا ورز چکلا سلہ ہوشلا مسلمانان پہ توافق شونگرا ون شلا اور سوره کی داوشر چپائندا قال کہ بے سرہ تویں او باج وینا گان پیغمبر رضوان کو رات نہ اکاؤنٹ کے راضی چاور کے ولے تانو گے جی جنگ با عمر کو سو بسر خاری اس مرافی کو چکن دی واپس لا نا سر مرافی نا سر کوئی سر ہر سر لے کے پیشاڑ دارا میں رشت ناپاک اللہ رسول اللہ عبرت اللہ خوب کی فریش آسر لا تدخلوننا चाहिदा कि मत दाखिलेगे न تدخلون, تدخلون الملج الحرام خام خا حرام سوک ان شاء الله قام داخلے مجد الحرام تو پیندہ کال کے ان اللہ پاکو گے شی امنین بی خوف و بی ری محلکینا سو بسر فرون کے وی مقسن سو بلندون کے وی بالکل واقع ہے نتے كنت برسگی لا تخافون بیر تاصل دشمن نفر مالمتان اور کاہین وکم د تاکی حکمت پتاخی دمرے کے حکمت پتاخی دمرے کے بدن پارے پوئ داگ حکمت بانی پتاخی دمرے سچتا سیندی کی پارے مارتا ڈمو کھا مکھا سمرے جنگ جوڑے نقصانات مارتا ڈمو پوئنا پاک, پاک, تا پاک, پاک تاخیر بانی اگر حکم مبانا شیطا سنفی کی فاغیبانی جمعید آگے حکم نظارہ فجارہ من دونیزار کے فتحن قریبا قمر رسطشوہ خودتا خید و عمری پہوز کے اللہ فاغتا سر فتح دا خبر درکلا داگی پہوز کی فجارہ من دونیزار کے فتحن قریبا درکلتا سر من دونیزار کا مقید فتح دمکینا او مقید عمرینا فتح نزدی چرخ بردہ علامہ من ذوالفجر <سؤال> من ذوالกา مكرر كن لا فك بن ذل ذلكا مكد عمرين داري مكه فرض مكه نفك نزيك فخر كبره والذي اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم ردم كل نباني الله عز ذاته لكم مشركين المنطرسل نمن هو الذي ارسل رسله ان ذا برذا لكم مشركين نمني الله عز ذاته شلاورك فر به بالخدا او دين رش نباني ذير خرج غالب كدين در فتور دين نباني دا بتا دين غالب اسلام محمد الرسول اللہ کفار انکار رسول اللہ نمنون دا محمد الرسول اللہ محمد علیہ السلام دا دا اللہ دے اگر محمد محمد محمد رسول اللہ نمانو محمد نمانو او شان شان صحابہ سختی روحما او بے کے روحما او بے نہادی جنگی کی نہ ہی کہا دی روحماؤل <سؤال> روحما او بہن میں صاحب مسلمانوں سفت بالکل ما کوما والول کفار اشد ہوں سواد مسلمان حاصل ہے روحما والول کفار اشد ہوں رام کون کا کی کار داغی ہر خبر خبر فل محض کی دے اولاد اولاد سمجھ پکوڑے اولادا شکینے کارتی کون کیفی رو رام کون کی داغی دا دا دا دا دا شان عبادت راہ رو کی سید ان کی تابدارحکم دہ ان تدیب راہ رکو کا ان کی, کی سیدک ان کی دا اخلاص تصاو شان اخلاص یب تو <تصفيق> ہر کار کی کو مسلمان کامیاب رہے یب تو حق اخلاص عمل کی بیاں بیاں صحابہ یب تفر اللہ تلب کئی دا صحابہ پر کار کاربانی فضل فض ملا مدرا اثر دائ باد صاحب اثر دائ باد صاحب سیما ہو من اثر السجود نو اثر باد صحابہ صحاب سیم ہوم فی وجوہ نکل شانی نکل شاعری وجل اثر دامان چند پی دائک سیم پوری دس پکی سی ماہ ہوم سیم ہوم نکل شاید چاگا نورانی انارک انارمتمت مرت تازگیت نکھ نشانی دا حاد فی صاحب داد صاحب کے مسلح صاحب لکھتے د سا پ ب د لکې سرجن کا ذرا ان حال دی ح فصل پشانه د اخرج بانې دی آخره جو شو چوبې تیغ للا پ نو قو کیا کې د را فله ذا ان کله چې ت را دغون چې کمزوري خو بیا وررو پی شي اوی شي او, او بچنو را خیي د جی داغې د ف ل ذا پیر شي په تووا راسو دارې دبی ساړو بیا ووز راغلو او بیا سر ساح پ دا ورو ډریزل چې حتتاان کې اسلام قوت دنیا بنے یہ چچی ناپ اباسی نا دا دا دا دا دا او او او کن دین پیشا پی بھی نہ او بے بیا غیان او سټگانان او که دا کاره پیران داکانضر جو خان دانا کاره پیران خ تر اسلام کویشن دا ټ بی دلاې د سوریلا دی چین ف تو راسوو ک یں الا دا تلی کے تجر سو طرکله پې تټیکر ده کا سر نظر حال سابو پتباره ترقی سف تدریج په شان د پس سربان دی داان کے ح اسلام چې روبه چې ت للا فضر بیا کوی کاغ له پ فیل شي پ سووا داسوو کې ودلې ذرا بے قارشہ میں ترقی بےمن کفار کفارو مشرا پترکان خپے دل دادیز ابھی کفار دو سب پتھر بان خپے دل دادیز ابھی کفاروں بےحمل قارکیم دکھ کرتر کئی بانی پت بانے دوسر کبت بان کپل داد کافرو کار خویز ابھی کفاروں تو من آخر تو سا بہ بانے دا سی د ش بچی ویکمنگ تقریر تک صاحب شام نے ذکر کا ودا کے کمنگرا تو کا ایمان مادہ شیا بچے کا کہ پتہ میرا جتر صاحب منکبت من خفکی گیو دار خفر زان ر گنے خب خرہ معلوم چھکن اوی دو جورا سری پر سرمان تا میکن نچکم جورا او جاگدر پر سرمان لاس کے کھوا جا اس ما پس اثر سب کن شے فست ہوا دار جورا گان اولاد دے دی غیز بہم القفار رضی اللہ فارچ خفکی بیدمان کفار رام بشارت فضل اللہ الی نا من عامل الصالحات منهم مغفرۃ وجنا سیماروس کلا کا سن یقین کہ اللہ کو منیکم وا جنا بخش سورج ہراج